عالمیدا عمل استاذ علامہ حضرت علامہ مولانا مفتی حضرت ان کا برقات کو ملا لیا آپ کے عمل سے قبل انتہائی محبت اور پھر جس کے ساتھ استعمال کیجیے نارے تحقیل نارے ری سال نے نر تحقیل نر ہے نر حیدر, نارے حیدر،, نارے حیدر،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 حق سد قور سواب فرم نفس اور شیطان بے تو اپنی رحمت دی پناہ بخش اج روحانی اجتماع ایک مثالی اجتماع ہے اتنا خراب موسم در اس ہجوم شوق نار دینی جلسے دا منعقد ہونا منعقد کرنا یہ پاکستان دے اندر ایک مثال قائم ہوئی چنگے بڑے موسم اندر گواڈی نہیں دے دے موسم انسم جلال پور بھٹیاں تک تے دوستہ باب دا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 کچے لگے آتے نے اللہ تبارک و تعالی ذوق شوق نو مزید ترقی عطا فرما میں بڑا ہے بہت کھایا ہے میں نفس دے پنجے گرفتار ہو چکے لیکن چکیا سیکن تا اللہ تعالی فضل فرمایا کہ تسا اپنے نفس کا شکار نہیں ہو سکے تھی میرے تو بازی جیت کے تسا من کھچ لے ہے ہاں میں اللہ تعالیٰ دی بارگاہ گائے دندار بن سکنا تسا نہیں بن سکتے کیونکہ تسان نے اللہ تعالیٰ دین دیتے ہر طرح دی رکاوٹ ہے نا اس نو دور کر کے تے شرکت فرمائی میں کیا آیا وا اپنے شوق نال نہیں آیا تسا اپنے شوق نال آئے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 محرم شریف کا مبارک مہینہ اس مہینے کے اندر رافضیاں شہر کی طرف جو کچھ اہل سنت پہ حملے ہوتے ہیں یعنی اہل سنت دے مذہب دے کے اندر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 انہوں کے اقیدے نس مہینے بچاونا فرد ہے جہل مکرر ذاقر دی پیروی کرنے والے ملان انڈے مذہب کے لوگوں بگاڑ دتا ہے یہ وجہ ہے کہ بریل بھی شیا بن رہے ہیں بھابی شیا نہیں بنتے میں دسو فلانا بابی سی دو بندی سی اور شیا بن گیا تھے پنڈ مثال ہے خیر چھاپاں میرے خیال سے چھاپاں والی چی نہیں دس مثال نہ ملن گیا کہ بریلوی جا اشیا بن جائے بن رہے ہیں اور نے دوست ہے کہ سڈے پنڈ چبا پھیلی کھڑی تس بارے ضرور کچھ آخنا یہ پنڈ تل نہیں پورے ملک کا یہ مکالا ہے یہ بالکل گان بن چکی ہے گان نہیں ہوتی جی بریلوی بالکل گان ہے جڑا مردی پوشن مروڑے تینوں لیا جائے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 نیچری عقید رکھ والے دی موٹی نشانی ہے کہ وہ سیاست تے دین والا دا سمجھے گا. یعنی وہ سمجھے گا کہ حکومتی معاملات تے دین دا تعلق نہیں لہذا سا فلانے بھی تیا دے سی سیاسی ہے فلانے بھی سیاسی اتحاد ہے کافران یہودیاں، عیسائیاں ہر کسے نال کسی جی دنیا بھی سیاسی اتحاد ہے یہ سمجھ لو کہ نیچری بندہ لا مذہب ہے یہ خبیص اگر کوئی مذہب ہوں تو مذہب پوری حکومت دے اندر اسلام اور دین دی مداخلت نہ ہو مذہب ایسے سنت کے اندر ہے اسلام تو یہ آخر کہ مومن دا کوئی نکے تو نکا کام بھی شریعت رسول تو باہر نہیں ہو سکتا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 اور مذہب اہل سنت نگاڑیا میں وضاحت کرانگا اسلام با مقابلہ کفر اور مذہب اہل سنت با مقابلہ کے باطلا باقی باطل فرقے جڑے آئقلے بولیا جائے گا یہ ہے اہل سنت اور اسلام دا فرق اسلمان کدو جدو جد سامنے یہودی عیسائی مرتدین ہندو سکھ مجوسی ہو گے انہوں نے سامنے اسلمان ہاں اور جدو سڈے سامنے شیعہ بابی مردائی چکالوی پرویزی کلمے پڑھنے والے فرقے سامنے آن گے اسلے اہل سنت یا اہل سنت, اے اہل سنت اے اسلام اہل اسلام دا فرق ہی فرق ہے کوئی ایک لیکن اعتباری فرق ہے کفر کے مقابلے میں اسلام کافر مقابلے مسلمان بد عقیدگی دے مقابلے اہل سنت سنت بد عقیدہ لوگوں دے مقابلے اہل سنت وجات یہ ساری پہچان ہے اور بریلوی جہے عرف دے اندر جاندے آخے اہل سنت چ ایک فرق ہے کہ اہل سنت ہر باطل فرقے دے مقابلے میں اور بریلوی صرف دیوبندی تو وہاں بھی دے مقابلے چلو یہ نیچری دے مقابلے چ نہیں بریلوی کا نیچری تہا دے نیچری سکولی آتے بریلوی کا نیچری تہاد اہل سنت دا ہر بد مطب سنے نیچری اسال جنگ سڈے امام اہل سنت مجدد دین و ملت فازل بریلوی سرکار نے مکا تی لکھیا جا سید محمد علی مگیری خطوط لکھے تھن ندو نس نے لکھیا سی ہم سچے ہنفی دشمن نیچری ہیں <تصفح> <تصفح> <تصفح> انہوں بئیمانا نیچریوں پیاد ہویا کھڑا ہے دا سنیا کا نیچریوں تیاد نہیں ہو سکدا ساری پہلی جنگ ہی نیچریوں <تصفح> نیچری کے نال ہے کیوں کہ نیچری کس لانتی نے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 عیسائی بھی سکھ بھی ہاں جی مجوسی بھی بھابی بھی شیے بھی ہر کسی رنتی جو اتنے تھان لبھی ہے یہ مطلب ہے ہر کوف اتنے وے ہر برائی اتنے ہر گمراہی اتنے وے تا کر کے نیچری انہوں آخاں گے جائنات کا ہر کوف برائی سمایا کھڑا ہو وقت فوکتن اس کا اظہار کرے موقع محل تک کے شیئن کے تکیے واگو اس کو اور سنی آخر سینا ہر کفر تو پاک ہوے ہر برائی تو پاک ہوے ہر گمراہی تو پاک ہوئے دین د ایسے لیا رکھے جانا دین زندہ کرنا ہے دیالمان نے ماری رکھا ہے نا قوم رکھا ہے دین ماری رکھے یعنی کیا مطلب کہ دین دی جا اصل تصور سی وہ لکان دل دماغ چیڈی رکھے کٹدیا کٹدا آئی قوم اتنے تک پہنچی کڑی ہاں دے تاتم اگے میرے کول سنیا جی میں سناواں گا آلے ہلے تو ابتدا بیٹھا میں کوئی بیان ہی نہیں کیتا. انہ کے ماتم میں تو تنوا گا تو تصا حیران رہ جاؤ گے کہ ظالم کس چری رسول کریم دیدا تو ادھر ادھر کی نہ بات کریے بتا کے کافلا کیوں لٹا مجھے رز سے غرض نہیں تیری ربری کا سوال ہے دوستو تھی تقریبا تقریباً ستر سالا تاریخ دھوکھے دیے دھوکھے تنخا ہوا چکر چکروازی ہوئی ہے کہ سوچ نہیں سکتے بچارے تکرا اتنے تک نہیں پہنچ سکتی نال بیٹھو اسان کے کھولیے تن ہویا کی اور جہبر نے اوہی راہدن بنے نے جیڑے تے قائد سن قائد سن وہ قائد بنے نے قائد قائد بنے نے یعنی جہے قیادت کرنا والے سن وہ مکار بنے کائد آدھے مکار کشش والے مکاریاں کیسٹر جناح تو, کے. او تو کام ہوئے کے میں ایک موضوع تیار کر رہا آج آج خاکہ میں تیار کیتا ہے مسلم لیگ کا پس منظر اے موضوع میں لاواں اور پوری دنیا پاکستان کے اندر اللہ تعالی دے فضل اس موضوع او ہل چل پانی باطل جڑا ہے نا باطل ہو یہودیاں دے یودیاں دے ٹگے ٹھگ بعد رون گے کسے خدمت کی اور کسے جا کے جڑ نپی یار کافر نہ پی تے نا سوچے نا بھی اب بدھواں نچائی آئے سارے آنوں تو کسے ساری جڑی نہیں پٹی یہ ہو ہزور پاک دی امت وہلی تے نہ سمجھی جاوے نا کم از کم ہاں ان شاء اللہ عزیز کا پھر خود سوچنگ کہ جہی جڑ سی جا پٹی ہے نا اس جڑ دا پتا تے سانو ہی بھی نہیں سکے جڑی بھی ہے ہاں اللہ تعالی فضل و کرم تو دوستو ایس وقت جدو اصا محرم شریف کا میں میرا میرا اپنا جو سلیقہ ہے جو اپنا وتیرا ہے محرم دے مہینے اہل سنت دے مذہب نفزیت تو پاک کروں تاکہ یہ قوم شیا ہاتھی نہ چڑھ جاوے اپنا ایمان نہ گوا پائے ساڈے مکرڈے ملا سان سبقی دن دینے کہ جس نال رفزیت تشیو تواڑے اندر پھیلے اور اس پھیل بھی چکیا ہے تھوڑے مقررین دراہ پھیلے ہے لیکن میں چھاننی بریک لے کے صاف کرنا بریک چھاننی موٹی نہیں گند روڈ تھلے نہیں جان دینا بالکل چھان تک نہیں جان دینا صافنت صاف و جماعت کا پیش کرنا ہے اللہ تعالی دے فضل نار. اس مختصر جی محفل محرم شریف کے حوالے واقعہ کربلا کے حوالے شہادت امام عالی مقام کے حوالے نار. بڑیاں بد عقیدگیاں اس قوم چکی ذاتی انہاں دے بزرگاں ولوں نہیں آئی وہ تے لے کے آئے نے وہ شبیر شاہ ورگے اس قوم دے محسن لے کے آئے جائے ہوئے دے دوڑے ماہی انہوں دے نظریات انہوں دے فکر سوچ انی چرا کے محل پیسہ بٹورن دی خاطر اس قوم کام شروع کیتا ہویا ہے تو اس قوم دے اندر ہوں اپنا مذہب ہاتھوں ٹر گیا ہے جیڑا کربلا شریف یا امام عالی مقام دے متعلق سی سے ہوں گہرا جا چنکنا ہے وہ بجا پے کرکا پے مسلم نے مثال کے سمجھ دے جائے جی محرم کا مہینہ ہوتا شادیاں بند کر لینو بند کے نہیں شاد محرم تو پہلو دڑا تھڑ ہوں سیلاب آیا ہوں ہی چند محرم کا چڑھتا ہے ہو بند بولو جس وہی ہے خدا بند ہوں اچھا سفر چی بند چلو سفر دا سفر تو ہل پیا نا محرم حاضر ہے ہوں پہلے ان کی گل کریے میں تے تو پوچھنا بھائی یہ جو بند کر لیں جے یہ کس حسابی دی سنت کس اہل بہت دی سنت کس ولی دی سنت کہی آیت حدیث دے تحت کر ہیں لوگ تے کی انہ کو شری دلیل ہے یہ ظالم شادی رچاؤن آؤن تو کربلا کے میدان حضرت کاسم کی شادی بنائی اس قوم کے مرن سے بھی سد کی عجیب گل ہے کربلا کے میدان چادی کرائی کھڑے نے جھوٹھی ادھر چودہ سو سال بعد بند کرائی کھڑے نے کہ خبردار محرم دے مہینے شادی تو باتو باتو بات. محرم دے مہینے شادی تین کوئی کم نہیں حسائن پاک کا کوئی کم نہیں دیکھنا انہوں کی بنی دیکھو سوچو دیکھو وہ کی بنی یعنی این دی نگاہ بیچو. وہ سارا کچھ بہر ہے کہ انہوں کی بنی محرم کے دن گم نہیں لیا گا محرم کے دن میں شادی سے جیڑی حضرت کاسم کی شادی کرا دے جے وہ محرم تو بار دی تے مکر بیان کر دے مہندی لوگ پتا نہیں کی کچھ جنے منہ تے مکررین ہون گے انکواسا وکری ہون گیا کیوں ج بکواس دوے نہ رلے رے کوڑ پتا ہے بھائی گواہ جک پاس کرتے ہر گواہ وکری گوائی علادہ ل... آ... لے کے جھوٹا جھٹ چ نکل پہ کیوں جو لفظ رل دے کا مطلب ہے جدو گواہ لفظ نہ رلن تو رل پتا رل؟ لگ جی یہ محرم دے حوالے واقر بولن یا میر بولے بولنگ واقع گی رلنگ ہوں ایک واقعہ بیان ہے امام حسین گھوڑے سوار ہوئے گھوڑا ٹرتا نہیں ہوں ایک اتے بکواس کرتا ہے جو گھوڑے آپ ٹور دھوڑا ٹرتا نہیں نگاہ ماری گھوڑے دکیر وجی پی گھوڑا لکیر نہیں پیا ٹپتا یہ ماری سکی نہ گھوڑا نہیں پیا ٹرتا امام گھوڑے نا گھوڑا نہیں ٹرتا امام پوچھتا خیر ہی ٹرتا کیوں نہیں نگاہ تھلے کی سکی گھوڑے دیر نپی کڑی تیسرا آد گھوڑے امام ٹور دین ٹردا کوئی نہیں گھوڑے نے رب تو زبان منگی مولا بولن کی توفیق دے گھوڑا بول دے آتا ایک نور ات ایک نور تھلے حسین اتلا نور آر تھے والا نور یعنی بیبی سکینا پاک وہ آدیا نہ ٹر ہوں کہڑے نور دی منا ٹالا ہوں ایک واقعہ گلا تین ہو گئی امام نال دسویں چڑی سچی ہوے گی کہڑی پوری ہویری گل سمجھ آ رہی نے کن آ رہی امام مسلم بچے شبیر شاہ پتا نہیں کن بارہ کو آ چال نمے رنگ چو دیا تاریخ چج ت تاریخ تاریخان کتابوں میں کلہ تھٹنا شبیر شاہ اپنا سارا خاندان دان کے اگر نو اے واقعہ کسی کتاب چڑھ وے تو میں زبان کٹا پیار المقتل پہلی کتاب ہے تاریخ کربلا دی اور شیعہ لوت پنجہیا ابھی مخنفتی لکھی پہلی کتاب ایڈی ساری جھنڈیر لائبریری میلسی تندر میں ویکھی اس تو لے کے ابن جریر تبری تلبدایا و نایا تو تاریخ السلام صاحبی لگے آؤ میرے کو سارا نے میں بڑا ساڑیا پاسوں تو لب جائے درخت بیٹھے بال درخت نے جناب دوڑا جدو وجنا ہے اس قوم بیچاری روندی پٹھ دی قوم جڑی اپنی قسمت نو سدیاں پئی پی چیخا نکل جی درخت بیٹھے رہ ایمان سو نہیں ہو میرے مولا یہ سب چیاکر دیاں تخلیقات بریلویا چرائی نے چرائی اس واسطے نے کہ ایک شوق اٹھیا مال دنیا کما کا ویکیا بھائی جاکر پڑھنے تھلا مجلس ایک گھنٹہ لاکھ روپیہ وٹ سے پوے اصا تر تر گھنٹے سنگ پاڑیے روپیہ دو ہزار اور مرد کوئی ادھر تھا مارد ہے کوئی ادھر مینے مارد ہے نے مولبی تو لٹی جد جوں نہ ہو شہ کہ گدڑ سنگھی کہ شیان داخرا کو لکھ لکھ روپیہ ایک ادا گھنٹہ ایک مجلس چ لکھ روپیہ اگلی مجلس جڑی گڈی دے دی تھری تھری جناب جی کوئی وگا یا مربع تھان لب جاتی وجہ کی یہ نہ سوچ کے پریشان ہو ہو کے آخر اس نتیجے کہ یار کیوں نہ ہو چار گوڑے مائیے داکی رات چپ کر کے لے لیے کان لے کے ادھر سنائیے کھانے پھر ویخو رنگ چڑھتا کہ نہیں چڑھتا چڑھیا پھر رنگ جناب پچی پی ہزار روپیہ مول مال بھی رواو آئے مول مو منگیا جی کا نا اج مو منگیا مول کہ حضرت کن لوگے جی میں ہزار روپیہ لوگ گھنٹہ پڑا گا رو تر پھر وہ مکار ڈرامے بعد جی فلما چنا مراد ہو جان جان کے اترو کڈی کھڑے ہوتے ہیں نام بھی آم تو مرچان والا ہاتھ چلا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 سفا نمبر چار سو اٹھاسی کو کاریرش صاحب کو پڑھانا اگر میں اچھا? ماشاء اللہ میں چار سو اٹھاسی آنا سونا پترو گل ہے اٹھ کے جناب تاکہ اس قوم نو نم از کم مذہب کا پتا لگے نا مسل ہر ملاد شریف میں شہادت کا بیان نہیں بیاں کیا فرماتے ہیں ہاں تھلے والا یہ تین سوال کیتے گا نال حاضرت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 میں دس محرم الحرام دس محرم نو تقریر کرتا ایتھے سنگ شریف دربار گنگ شریف لاہور تو کسور والے پاس جائیے نا گنگ شریف دربار ہے اتے میں ہرتال تقریر کرتا ہوں کی میرے اتنے کتاب سی جہے اتوں نے سجادے میرے مخالف سن حق دی وجہ میں سییاں واہدا سات صاحبزاد بھی رگڑے جانے گرد نہیں انہاں نے گسا لگا انہاں آخر کسی ہو سدو خاں انتکی ابد دو کباب نو بھی سد لیا میں آ گل آلہ حضرت دے دی کے پتاوے کی کھول کے سامنے رکھ کے سفید دس کے بیان کی. موجود نہ ہی میں رکھا محرم شریف کی رسومات آلہ حضرت بریلوی کی نظر میں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 پیو کی لاش سامنے پی ہو کہ فتاوے کھولی فرد ہے او ایسا احترام کرنے پیو کی لاش پی ہوئی شادی نہیں کرتا ماں دسو یہ دلیل جگ ہسا والی نہیں یا امام حسین پاک دیاں لاشاں حالے ہالے تام پہ پھر یہ آخنا بھی پیاؤ لاش پی ہوگی پھر میں پوچھنا کہ امام حسین پاک سرکار تے کربلا دے کے دیاں لاشاں دس دن چ نکل آدی لوکاں دے سامنے تے گارہ مہینے بھی دن اے تے خبیس اس قوم دے دین مناظر ہوں میںتا رضویا کا حوالہ دکھ دیا پیا کو فتاوے چکی پھر دمان دسو سننی ہوئے آئے ہوئے یہ ہوئے کہ تھی ہوئے کیون آخے گا یہاں خنویران سننی جڑے نہ شریت ویک نہوا رد وی شا دی پیچھے لگ کے قوم سبک پڑھا مذہب کا فن پہ کیا مولا شروع صاحب یہو جہر بڑھا راوی امام احمد ری راہ اپنے سر کا تاج سمجھے اور یہ آ کے پٹاوے چپ کے پڑھا رکھو یہ لائی پھر پٹاوے آلہ دردے پکا پھر محرم دا مہینہ چڑے گا ہر برائی جاری ہے ٹی وی چکلے جاری نے یعنی جاری ہے سکولہ جو کچھ کوفے یا جاری ہے. لیکن محرم مہینے شیعہ جو نہیں کر دے شادی ہی. یہ سارے بند کی مان لال دسو محرم کے مہینے کیڑی برائی نہیں ہوں گی. بولو گھر گھر ٹی وی چکل آم وہی چل رہے ہوں کہ نہیں ریڈیو اسٹیشن ٹی وی اسٹیشن کھلے ہن کہ بدماشی انہی موت کے خوہ چل دمان دسو بابے فرید باغ سرکار آستان شریف دور پن محرم تو کم شروع ہوتا دا. ہے دس محرم تک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 اور سنو م... سواب سمجھ کے کر دیو یا کناہ سمجھ کے کرتے ہو یہ نکاح سواب سمجھ کے کرتے ہو عبادت سمجھ کے کرتے ہو کہ کیا امام عالی مقام دے مہینے ثواب نہیں ہونا چاہیے عبادت نہیں ہونی چاہیے رسول کریم دی سنت نہیں ہونی چاہیے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 مر راگے بان ست ہی فلے نکاح میری سنت میری سنت تو منہ فیلن والا میرا نہیں تے کیا امام علی مقام کی روح مبارک خوش نہ کہ میرے پاک نبی حضور دی شریعت دا کم جیڑا دنیا چھڈی کڑی ہے فلانا مومن اس کو زندہ پیا کرتا ہے کیا امام علی مقام دی روح خوش نہیں ہوگی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 نکاح مبارک کے کیسے سنت ہے کہ اگر بندہ اپنی خواہش پوری سے بھی کرے تاکہ بھی سواب عجیب گل صرف اپنی خواہش پوری کرنا مقصود ہوگی ثواب پاوے گا حضور پاک سرکار دی بارگاہ تو یہ مسئلہ پیش ہویا ہے آپ نے فرمایا ثواب پاوے گا کیتی یا رسول اللہ کیوں اتنے خواہش پکڑ د نے فرمایا اپنی خواہش پوری سے اگر جناح کرتا تو گنا لبنا سا بندیا یہ دنیا بکر دراسیاں مگر ٹرخڑی بزرگوں کا راہ سڑ دیں ایس پاسے دیا بلائی اٹھتی سرگوتا بخر ڈیرہ اسماعیل خان ادر جو مراسی ڈراگ لاؤ والے نکلتے نے وہ جو ادھر آپ پہنچائی آپ نے سدکے جاوا یہ پاکوں تو کتنے لے گئے کہ تھی پاکی نہیں رہن دیتی گہرا کی پلیتی تے گھر سٹ دیکھ آ سائی شادی کے موقع ٹول ٹمکنے مراٹھی ساگ بازے سارا میں کہ شادی کا یہ جز ہے ہی نہیں یہ خوراکات نے یہ گنا حرام کم نے یہاں ن شادی داخل کیتا گیا ہے کہ نہیں تو پچھے بزرگوں کی شادیاں ثابت کرو تو ثابت کرو کہیں کوئی کام ہو جا نکاح ہے نا جی مطابق تو پھر ہر مہینے کی عبادت ہے جی نہ نہو تو پھر محرم کی ہر مہینے جر میری گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی پھر یہ ونڈ کا بھی محرم کے اندر تے صحیح کر دیتے کر <سرح> تو سہی نہیں کرتے پہ اگا پیچھا کر لیں گے یہ ایک گل غیر مذہب کی تڈی میں چھانیا کٹ دکل گیا کہ ہل رہے یہ گند خرابا تھوڑے مذہب جو وڑایا ہوں جی بوو گے اللہ تعالیٰ دے فضل تگڑے تگڑے مولبی تگڑے راکر جڑے ہیں وہ سیک لینی ہے دلیل ایڈیس کو آ گئی ہیں اللہ تعالی دے فضل ذرا بولو سبحان اللہ اس تو بعد دوسرا گند جا بڑیا ہے نا وہ بھی اس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 اس واسطے وہ آتے چلو لگے رہیٹ تو چل دی رہنی چلو جے جاکر دی چل جانی چل زاکر دی نار اس ٹاکر بھی چل جانی آیا نی شبیر شاہ دسیا کسی دنگیا ڈوگری آیا نا آیا ان آخیا جی میں موضوع ہو چلاؤ لگا تو آخیا شاہ جی اصل تحرم فلنا کرگلا اللہ اکبر و کبھیرا سگیا غم نواں کرنا اسلام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 جنو بارہ مہینے سینے رکھنا ضروری ہے مصطفی دے دین دا غم رمے رم گمے نام حق ساری فکا انفی ایک چھوٹی جی کتاب درسیا شامل ہوں تو ہوں نہیں وہ فرمان دی اپنے دین اپنی قبر اپنی ہشر اپنی آک بت میں نہیں آنا ایک ہے کن ایک بہار ہاں یہ فکر رکھ یہ گم کت رو جنا رو لگنا باقی ہر گم منا حرام صرف عورت جا خامد مر ہے ان غم کرنا غم منا میں ظاہر کرنا نہ کپڑے پاوے, نہ زیب و زینت کرے چار مہینے دس دن اجازت اور جس بندے دا کوئی رشتہ دار مر جس کو علاوہ کوئی رشتہ دار مر جن دن اجازت ہے مسئلہ سمجھا جا فرق تین دن اجابر.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 اللہ کی تقدی تاضی ہو کے تے اپنے دنیا دے کے کموں تر جا اسی ویلے انہیں گھر چ روٹی پکن لگ پی اللہ تعالیٰ دی بارگاہ گھر والے بڑے ایمان والے شمار ہاں لوکی دے ہو دی کھڑے نے نا دا مر جائے انہوں سے ضروری ہے گھر چ روٹی پکا ہی نا میں کشمیا پینا ہوں کوئی مسلمان جی ہو ہو تازی روٹی پکنی نہیں آخ شبیر شاہ دسیا کتنے ڈوگری اتنے آیا پھر ہونا انہیں آخیا جی میں موضوع اور چلا لگا تو انہیں آخیا شاہ جی اصل تل محرم فلنا کرگلا فننا اللہ اکبر و کبھیرا سنگیا رام نہ کرنا اسلام رام د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 میں آ نہیں آنا ہے کن بارا یہ فکر رکھ یہ غم کھ رو جنا رو سکنا باقی ہر گم مناونا حرام صرف عورت جہرا خا مند مر ہے ان غم کرنا غم مناونا غم ظاہر کرنا نہ کپڑے نم پاوے نہ زینت کرے چار مہینے دس دن انو انو فرد اور جس بندے دا کوئی رشتہ دار مر جس کو علاوہ کوئی رشتہ دار مر جن دن اجازت مسلا سمجھا جی ترا فرق تین دن اجازت تے جس بیوی دا شوہر مر جائے اندر چار مہینے دس دن سوگ مناونا فرد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 اسی ویلے انہوں کے گھر روٹی پکن لگ پی اللہ تعالی بارگاہ گھر والے وڈے ایمان والے شمار ہو سمجھی کھڑے نے نا جنہ کا مرد ہے انہیں سے ضروری ہے وہ گھر روٹی پکا ہی نا میں کشمیا پہننا ہوں کوئی مسلمان کر ویٹے کسی کا فوت ہو جائے تو تو ساری بردری آخر پی آخر یہ تو ہتوں اے بھی تو ہتوں دین جان کی دی وجہ غیران بھی کوئی گل آئی ہے تو پلے چ بنیا ہے میں نے حضور کی شریعت گل نظر نہیں آئی حضور دی شریعت مطاہرہ جنبر جڑا بندہ صبر کر کے اللہ دی تقدیر تے اس سے راضی ہو جائے راضی ہو کے تو آنکھیں سونے لیا ہے میں ان کادے واسطے میں ورڑے پاوا میں خوش ہاں رب دی تقدیر تے جڑا بندہ جنا راضی ہوئے اللہ تعالیٰ بھی ہو گئے تو ان میں ہی راضی ہوں گئے کیوں رب اس سے راضی نہ ہوئے رب سونا جاندہ جو پہا کہ میرے فیصلے تے انہا راضی ہوئے بیٹھا ہے بابے فرید سرکار دے بارے گل آدھی ہے آپ دا بچہ مبارک ہویا فوت آپ دسیا گیا حضور جناب کا فردند فوت ہو گیا ہے فرمایا چپ کر کے دفنا دو فرید دے دل چیز تھان ہی کونی فرید کے دل اللہ تالا تو سوا کسے دی تھان نہیں انہوں دفنا دے. تو ایمان نال دسو جیڑا بابا فرید ایڈی بے نیازی اپنے پتر دے بارے گل کر دے, دے. کیا کہ میری دلے اب تو آخے میں میری دل تھان ہی کونی رب تو سوا تو دفنا دے کیا مولا راضی نہ کہ واہ فریدا خدا رب دے تے سارے خوش ہوں لوے تے پھر کم نہ کرے اے پھر کسی نسیب والے بندے کا کام ہے او بھی کم وہ اے بھی کام تعا ہے میں <سلام> تقدیر جوڑی اس واسطے جو تے ہاتھوں جا ان سے غم <سلام> نہ کرو جو آس خوش نہ ہو تقدیر میں بنائی اسی اسے واسطے معلوم ہو جی جو جی خوشا کہ میرے رب میں منظور سی کیتا تو کیا سو میں خوش ہاں رب سونا اسے کیوں رانی نہ ہو کہ قرآن فرماندہ ہوئی گل پہ میں تقدیر جس مقصد واسطے جوڑی ہے مقصد پورا کی بیٹھا چلو جی چڈو تو مجھے پرانے مزید کایت لب دو جہی چے لکھیا کھڑا کہ جب رب آوے مصیبت آوے تے دب تو پٹو تے دب کرو ایک کایت مہنگی مگر ٹر پا تی مہربانی چلو کسی شیئے آخو تے چلو تھا ہوا تھری سپارہ قرآن میں انجازت دینا تس جہلے ہیں نا تیرے تو انہوں بھی کھڑ دے رب آکھے کہ جڑا کام میں کرو دب تے ہو سکتے مسا بھی لب دو میں مان لو کرمور جڑے تے ہاتھ جوڑے دس نے انہیں نہیں تو رب دے قرآن چو کتوں لب سکے میں تلب دتی آیا ہوں سامنے قاری صاحب میرے پڑو لے کہ کی؟ منو ایک آدھا یہ عام سوال اس سلسلے جڑا میں کر کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے پتر واسطے رو رو رو رو کے اکھاں دے بیٹھے بھٹے اکھاں سفید ہو گئی چ گیا دے بیٹھے تو نہیں آتا میں قرآن پاک کی اے بے جدت آئے نہ ہو انہاں دیاں اکھاں سفید ہو گئی یہ مبائل کہ اے روئے اتوں شیعہ لوگ آنڈے نے کہ اب میں سلسلے چ وضاحت کہ بیٹے دا ہجر جدائی اس دینار بندے دی طبیعت مجبور رکت مبتلا ہو جائے دے او اپنے بے بخی دیا میں تبجو بے وقت اترو کدے اسے شریعت متحرا چاخذہ نہیں پکڑ نہیں میری گل سمجھا جی بے اختیار طبیعت دی مجبوری ہجرے چان کے اترو نکلتے ہیں کہ خدا تالا گرفت کیوں ہے مجبور ہے مجبور کیپرے میری گل سمجھا جائے تا کر کے سیدنا یعقوب علیہ سلام اسی طرح اپنی طبیعت شریف بیٹے دے دج مجبور ہو کے بے بےختیار روڈے رہ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 یارہ مہینے بھی دن چوپڑا سی تے دا دن طبیعت اٹھو سی میری گل نہیں سمجھے جیلوی بلارٹیاں کا رونا انہ یاقو بلائی سلام والا بارہ مہینے روڈ دکھان بھی چیٹیاں مہینے وی دن ویخن ٹی وی چکلے ویسٹا طبیعت مجبور ہو چلی طبیعت بھی آ تینو اگا پیچھا کدی میری مجبوری نہیں دسی ہوں سمجھ لگی جے کہ کوئی نہ اچھا تھلے لے کے مر گپ شپ ڈرام رچا تھلے جانے گپا شبیر شاہر سنا پھر اپنے رواون تسا نے تھلے اتر کے اپنے رواون تسا تصا انہوں دیا ذاتی محفل نہیں ویخی جدے بیٹھے ہوئے عوام شریق نہ ہوئے بانڈ بول ذاتی محفل خدا دیا بندیا جا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 یہ مڑ بناؤ یہ ڈرامے رچاؤ اے حرام اے غم مناؤ غم منانا اللہ تقدیر ناراضگی دی تقدیر ناراضگی حرام لے اللہ تے راضی رہنا ہر مومنٹ نزرت یاقوب کی گل بھی دے دینا بہی شریف شعبان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 حضرت یوسف ارد کی بو جی تم دے تو آیا کہ جی؟ حضرت ایک نہیں تھا مر لینا بھی میرے پتر کبھی بھیڑ جا نہ ہو جاوے مر ہمیشہ دی جائی پہ جانی ہے فکر میں بھی آخان یار اللہ نبی ادکے جاوا تو اما ہونا پھر پتہ لگا کہ نبی دل ہندی صرف رب دی سن کہ میرے پتر تو رب کا دیر جدا نہ ہو جائے اگر حوالہ غلط تو دا نہ ہوئے دبان آپ نے فرمایا ابو جی مقصد فرمایا پتر فکر تیری نہیں سی فکر تیرے دین دی میں آر کافران چڑھے گا کنا دے دھی چڑھے گا تو کوئی میرے پتر کو دین جدا نہ کر لے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 کہ نہیں ٹھیک ذرا توجہ لال بولو ٹھیک ٹھیک بیٹھو جنا میں اللہ تعالی کے فگل اس شہر کی پہلو کئی بے وضاحت کر چکیا پھر کر سائیں جے دلیل تے ہوا سچا نہیں ہو جیڑی اور دلیل دے پین کے حضرت ویس کرنی نے بتی دن کل لائے میری گل سمجھا جی پہلی گل یہ تھوڑی دلیل جھوٹھی حضرت ویس نے بتی کٹی نہیں دوک ایک کتاب ہے ایک کتاب تذکرہ تول اولیاء شیخ فرید الدین اتار دی اس دے اندر ایک گل لکھیئے شیخ فرید اتار ہوئے اسفہان ہے اسفہان علاقہ شیعہ دا انہوں نے اس کتاب دے اندر ایک گل دی ملاوٹ کی تھی وہ تو پھر بلا تحقیق کہیں نکل چکی تھی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 پسے تو شہید ہوا ہے فرمایا اسی تھانے مینو بھی لوگ وٹا ماریا وہ ایسے فرما د آپ نہیں آپ وٹا مارنا پڈو بتی کر لیں اس لوگ وٹا ماریا تو میرا بھی اہ چکا اترا ہے یہاں دونیں گلیں چنا فرق ہے تصا ذرا دسو اور سرو اکل بھی یہ آخری محبت بھی ہوئی آدھا ہے کہ محبوب دی اتبا محبوب دی اتبا اس کام چاپ کرے توجہ نہیں فرمائی نے جیڑا کام دشمن کافر لبی پاک جڑا بندہ ہو اپنے او اپنے نال آپ چ اگلے اگڑے اکھنے ہے چغل جان دا کوئی نال تے دشمنی کیتی ہے تو اپنے اپ نال کیتی جانا ہے میں ایک مثال دینا حضور پاک سرکار نماز ادا فرما رہے سن کعبہ شریف دے نال دشمن آئے تے انہاں او جڑی آن کے اوتے حضور دے دی ساتھ دتی ہے تے ہن تواڈے وچوں کوئی اٹھے تو ا او جڑی ایتھوں لے کے کھوتے دی تے یا کسے جانور دی او اپنے پہ چھٹی پھرا ہوئے او خیر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 کافر دی سنت شی ادا کر سکتا مسلمان تو ادا نہیں کر سکتا اگر نبی پاک سرکار مبارک کا ٹھلکا اگر اتارا ہوگا نبی پاک نے آپ یا وہ اتارایا ہوے کسی صحابی نے یا اتاریا ہوا علی نے تو پھر حق بنتا ہے کہ نبی دی سنت یا علی دی سنت یا صحابی دی سنت سمجھ کے توں بھی کرسے کافر نے کڑمیا تین ماسا بھی ہزار نہیں ویس کرے دے انعامدار صحابہ صاحب دے ہتھوں شہید ہوئے بولو ہوئے یا نہیں ہوئے دے مبارک لوگ امام حسن پاک دے کنے عزیز کر یزیدیاں دے ہتھوں ہوئے کہ نہیں ہوئے آمی بولو آمی آمی آمی اگر اتباع اتبا یہ کہ جو کافر دشمن کرے کرو کچھ کرو تو پھر کی بلا کافران ہزور دبانے شہید کیتا ہے کیا پھر اٹھو کی کافر مارے بن گیا کہ پتھر مار کے دند بنی آؤ ہے تو پھر میں کافر مارے تلوار تو پھر یہ تو سنت بنے گا نا پھر پھر مارنا اتنے ہے وہاں صدقے جامعہ تاں کر کے ایران آلے شیعہ ماتم نہیں کر دے ایران آلے فتوہ جاری کیتا ہے پتہ کہ انہاں آکھیا ہے وہ کڑمی دے پتر ہو تے کافر آندھنے امریکہ آلے برطانی آلے ہندو آندھنے وہ آندھنے تسری ایڈے پاگل آپ نے آپ نو پنجی جاندے اکھر میں کافران ہو جواب دیر جوگے نہیں خبر دا سانو کے دنڈا کامنا ہوئے تے پاکستان کیوں کر جاری ہے؟ اس واسطے جاری ہے کہ اتے ایڈی اقل رکھ والا نہ کوئی بادشاہ نکل ہے وہ آدھے نے چلو واہ روے پے ٹھیک ہے ہوں رہے کام خدا دیا بندے خود نٹنا خود مارنا یہ تباہ نہیں آتے آن یہ محبت نہیں آتے آن یہ خود کشی آتے خود سنی آتے ہیں خود کشی حرام یعنی آپ قتل کرنا تو خود سنی بھی حرام کے آپ مارنا کیوں آتے فلانے نے فلانے نے ماریا سی ما تا پہ مارنا سمجھ نہیں آئی گل اچھا ہوں اس سلسلے کے اندر تک اور گل سنا دینا بہادر پور ایک مولوی ہے مولوی فیض احمد صاحب علی پور چٹے دیکھ آیا دو نمبر جی ہاں انہاں جناب میری تقریر سنی ایک جگہ سے تو میں دند ترونے دے خلاف سا بولیا تو وہ پیر جہے سن وہ کدھر دند تروا توڑنے والے اویس کرنی منتے سن تو میں اس ویس کرنی, کرنی گل کیتی جہرا وہ اسپارک سچا عشق رسول سی تے جنہیں دن توڑے نہیں <تصفح> انہوں لگ گیا گسا <تصفح> گل سچی تھی ان ہات لکھیا سوال لکھا مولی فاضا مدویسی اس دب رسالا کڈیا نا تو میرا نہ دسالا ان میرے کو پیا ہوں اسدر اس رسالے کا نام ہے حضرت خاجا اویس کرنی کے دندان شکنی کی تحقیق لکھنا کی پیا نشان یعنی نہ لکھا کہ دند توڑنے پوری تحقیق پکر دا. اندر لکھ دا ہے اندر کی لکھدر لکھتا ہے کہ حضرت اویس کرنی دے حضور پاک دے عشق دا غلبہ جو ہے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 جڑے سخت دند سن وہ جاڑ دیتے سوڑیاں آٹھ گئی میں تمہیں ہر دسنا پہ وہ والے تاقی تھوڑی ہے نو تا اس نو تاقی لکھے سر اچھا اگے کی لکھا ہے ہوں تصویر خود سیاح بندے ہو جی دان دڑ پھر توڑے نہیں جی توڑے نے گل کی لکھی وہ ہواشا تیسری گل لکھی رسالے چ خواجہ ابد اللہ انصاری کی کتاب فلانی تو چ لکھا ہے جو حضرت نبی پاک دے چار دان دگلے ٹھیک سن سڈو ہاں ایک کوڑ نابت کرنے سو کوڑ مارنا پہ گل مشہور ہوں ایک تو ٹرے ہوں محمد ہو محمد آخر جن کی تاریخ ہی ہوئے ہوا مطلب جہی چب ہوئے جن کے نقطہ چیز ہو سکے ایمان دسو جن کے سامنے چار دند نہ ہوا واپ تے اللہ تعالیٰ ایڈا واٹا ہے دوبارہ سی اپنے حبیب ہوں <laughs> انہوں دھوکھا کیڑی گل کا لگا ہے مولی فیض مدوے سی نو دھوکھا لگا ہے حدیث آیا ربا آئیت کا لفظ <laughs> ربا آئیت ربا آئیت کا مانا ہوتا ہے سامنے والا ایک دند ایک دند اس سمجھ یہ ہے روبایا یہ تہ حال بنے پے نے رونا کی میں شبیر شاہ ورگیا کی نام کون اچھا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 میرے پاک نبی دند مبارک دی چھلکا مبارک اتریا جس نے اندر اور اضافہ ہو گیا بگل گفرم جوتی دیا موتی موتی انہ چھلکا اترے وہ لکان ود نبی سرور دن مبارک دی لشک ہو گئی تھی تاں کر کے سڈا تیر گول نہیں فرما سناو پیر میرے سرکار دے. تاجدار گولر فرما نے دو ابھی جی تیر نہیں چھٹے لبا سر بولو چا سبحان اللہ. اللہ میرا تاجدار گولڑا فرماند سونے نبی دند کی مبارک نے موتی دڑیا نے موتی دیا کی کملا موتی دیا لڑیا نے تو پیر صاحب ویخیا نے ہاں وایے ہمراہ جدو کملی والے دہرت ہوئی ہے تو ویٹیا خدا یہ کھے بے وقوف نے وہ جی اس لڑی دے کوئی ایک موتی گوائی بیٹھا ہے تو کوئی چار گوائی بیٹھے نے کھڈے بے وقوف نے پیر صاحب فرما نے میں ویخیا ہے لڑی پوری دی پوری قائم سی یہ کدھر دروں بیٹھے ہوئے اور اس ماتم دے سلسلے میں ایک گل ہو دا میں پوچھنا جہا ماتم آندے جائز ہے یہ صرف حسین پاک کا جائز ہے یا کسی ہو مولا علی دا حضرت حسن دا حضرت امام علی مقام دے ہور کے دا مولا علی دے ہور دا انہوں دے بعد والے دا ہور کسے دا, دا, دا, دا, دا جہد ہے یا کلے کل کا دسو ایمان دسو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 مذہب وہ نہیں ہوتا جڑا یہ ہو پوے مذہب وہ ہوں جا اتر سڈا اتریا اس واسطے اِسے نہیں جاندے سانو اترے کوئی شدسی ہے میرا بولو سبح سجنا در اللہ غم منا جان جان کے رونا رواو دوڑے پلنے قصہ شہادت علی مقام در سنا پر ارادہ ہو اگلے امام اہل سنت لکھ لتا وار بھی اندر ایک دے نہیں کئی تھاوا لکھے فرمایا شہادت قصہ در سنا پھر بھی اجازت سم نہیں دے سکتے جو جہے سنا علیہ ہیں نیتان جو پھر یہ کلوتی ہوئی کسی نہ کسی پاس نوی گل کر کے جب املاس کی نیت بھی بنی کھڑی ہے جان چلو والی کرن والے انہوں کی نیت بھی یہ بنی کڑی ہے جان چلو والی اس واسطے اس کسے بیان کرنے کی اجازت نہیں شریعت نظاہر کے اندر کوئی اجازت نہیں کیونکہ نیت بادت داخل ہوئی شہادت ایمام مقام کا ذکر سمنن ہوتا ہوتا اللہ تعالی جو امام شہیدان نے ناظم فرمائے وہ آیاتاں کا بیان سنایا جاوے صحیح حدیثہ دا جا شہادت دا ذکر آئے آوے سمنن کس نیت نہ آئے محل سب بیان کرنا مقصود ہوا حسین بھی استقامت بیان کرنا مقصود ہو مقصود شہادی نا کوئی نہ یہ حق مذہب پہ پیش ہوں اور سنو ٹک گل کرنا بڑی لطیف گل ہے علماء کرام تے شریعت اجازت نہیں ہر سال رومن دی دی. <سؤال> تے قوم کیوں نے خبردار اس نیتہ کی بیان تے حرام ہے کیوں نے پائے سنو نمجا اس <سؤال> <سؤال> <سؤال> واسطے نہیں کہ شہادت دا ذکر برا ہے اس واسطے جب اے نیت نال اسردے اس عمل ان نتیجہ برا نکلنا ہے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 حال ہوتا ہے بندے اگلے آکھنا ہے کہ یار تے نہ کریے حالے تک چودہ سو سال والوں پیر ہوں نے کہ جی اصان چا کی تر سامنے لوگ نہیں فرمائی یار گل سر میری ایماندار دسو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 ए, दूसरे पास दूजे पिंड जिन्ह की लड़ाई होगी उस पिंड दिन आिकल आन बहर देंदन सलामिया अर थी सा गोलियां खादा मुंडे परवाह नहीं की इंज देर गल समझ आज उस पिंडे इंज का जिक्र कर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 کوئی ماہی دلال تاریخ پڑھ کے دے ہیں نا دے انہاں یہ شہید کی نکلنے نے جو میں ایک پاک حسین سونے دے راہ مبارک دے کوئی سویں حصے دردیا ہک آخر آیا کام کیتا شروع شال ملا بہ کے کٹے بہ گئے پتہ ہی نہیں لگنا دیکھی تو سہی ایمان سوراں دے سور مٹی سواہ شہید نکل گے جڑے حق آخر والے میں تھوڑا جا حق آخے تو کر کے برل بھی جدو شہید آ لنگر دے شہید دے واسطے نہ کوئی نواں کر لگنا ہے نہ کوئی حسینی لال نکل دے کیمیں نکلن شبیر شاور کے جدوان دے دے شالا بچھل نویر کی دے دے تے نہون نیمانیاں بینا آ? شالا بچھل نویر کی دے دے تے نہون نیمانیاں بینا جس بین دویر نہ کوئی اس کی دنیا دو لیڑا ہوں جد یہ انداز اے اس قوم در تے شیر پڑھن کہ سیدہ زینب پاک پی آخری رسول نو پی آخ دی، افسوس کر کے آ ج میرا حسین بچھڑ گیا نا تو میں امت رسول سبک بھی پڑھا کہ میرے جیڑی ہو گئی ہو گئی وہ نہے کہ نہ وچڑ پہ آجے کدی دین وچھڑ جاوے قرآن وچھڑ جاوے عزت وچھڑ جاوے پر توڑا پرہاں نہ وچھڑے یہ بی بی پاک سبق پہی پڑھان دیئے ان امان نال دسو ہے ان دلانتی شیر سن کے تے جھوٹ تھپیا سیدہ زینب پاک دے ہووے بکھر دے میرا سیدی بکواس تے تھپیچے سیدہ زینب پاک دے تے جس قوم دے دھی بھینے دھنے تے سیدہ زینب پاک گئیے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 میں خیال پاک دے مو مبارک سبق امت واسطے کسے دا ویر نہ میں پوچھنا وا نبی پاک دین بیان تو قربان کا جذبہ سبق کتوں ملنا وے سمجھ نہیں جائے یار یار تسان دسو ہزور در ہزور پاک دے اہل وید سے یہ سبق پڑھا کہ شالا بچر نہ ویر کسی ہوں قربان سبق ہے وہ ختریوں کو لبنا سکھاں تو لبنا چوڑیاں تو لبنا پھر تے ہاتھ چاہا کی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 قتل تے کر سکیے لیکن اہلِ بیتے کرام دا جدا دینی جذبہ سیتے دینی سبق سی امت واسطے اونو تے نہیں مٹا سکے تُساں دے ایک شیر جو مٹا رہتا صدقے جاوائیں دے نالو نہ نا ہی دے ونڈو تے نہ سبیلان لاؤ نہ داکر تھنو تے نہ ملان سنو مقرر تو وہ چنگا نہیں چلو ایلے بیت دی کم از کم یار کچھ تو ادت رہ جائے گی کاروباری قربان کریے رہیے کہ رب داہبان سمجھ نہیں جی میں سلسلے سے ہوا کسان بنیا بنیا تے جہ بنیا یہ چھڈو بنیا تو اس بننے اتنے لڑائی ہوئی پینٹ والی جنگ اندر اندر میجر بٹی مریا اور بھی فوجی مرے پاکستان دی حکومت انہ فوجیاں دا انہوں مرن والن منا کہن آدھے چھ ستمبر او چھ ستمبر نو کی کرتے ہیں توپان کی سلامی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 سچی بولیا جی اگوں فوج سننے والی ہونے ہومان جی بارڈر اگلے دن کوئی فوجی لمبنا میں آنا اس اوتری قسمت قوم یہاں نے اسلام دے بارڈر تے بندہ کوئی نہیں رہا وجہ کی پتا لگا ہے بھائی یہاں لوگ سبق ہی پڑھایا گیا سجنا جس کام در پاک سلامی دالے ہوں گے پاک نبی دے شہدانو والسلامیاں دین والے ہندے انہاں دی عظمت نو سلام کرناڑے اندے ایک حسینی کی ہے لاکھ حسینی موجود ہندے سبحان اللہ اج مولبیاں دیاں دیا دیا پیراں دیاں ایک سپاہی نو کے سٹھنا خراب ہو جاندیاں نے کیا حسین درس سبق کی ہوئی تھی معلوم ہوا ہے جہے دلے تیار ہوئے رومن پکڑ تیار ہوئے نے تا کر کے ساڈا کلندر اقبال لاہور بول اٹھیا بچارا حسرت بھرے الفاظ نال پیاکھ حسرت بھرے الفاظ دے آخ حسین بھی نہیں گھر چ رف گا ساڈا کلندر اقبال فرما ہے وہ مسل کی کہ دور آ گیا ہے جی کہ موسم جلس نی لبھی ہوں کوئی حسینی دلیر لال نہیں لبا سب گدڑ تو چوہے رہ گئے جگ بچاؤن دی خاطر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 محمد بنار سارے صداقت مفتی محمد فلنا میں سٹی اللہ الحمدللہ اللہ رسول دے نام دا نارا مارو توجہ نال بولو سبحان اللہ اے مرسی والے بک کے بے غیرت بن کے کمپیوٹر وندے گئے روپے وندے گئے یا پولیس دا سٹا وندے گئے انہاں کہ ساڈی جائیداد بچے ساڈا پٹرول پمپ مدرسہ بچے دین جاندے تے جاوے دالما دے اندر حسینی جذبے ہوں تو حسین جاوے مکا جانا ہاتھوں جدی جملہ چلا سا مستفا ددی اپنے ہاتھوں نہ جان د سچ کیا کی سلطان پورے آشک سوئی Gay pistol 0 aunque uh میں سلسلے سے مثال دینا پاکستان بنیا بنیا جی جہ بنیا یہ چڈو بنیا تو اس بن کے اتنے ایک لڑائی ہوئی پین کالی اندر اندر میجر بھٹی مریا بھی فوجی مرے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 ایمان دسا جارڈر اگلے دن کوئی فوجی لمبنا میں آنا اس اوتری قسمت والی قوم یہ اسلام دے بارڈر تے بندہ کوئی نہیں رہا وجہ کی ہوں پتا لگا ہے بھائی یہ سبق یہ پڑھایا گیا جس کام کے اندر پاک حسین سلامی دالے ہندے پاک نبی سلامیاں ن سلامیا دالے ہوں عظمت ن سلام کرنے والے ہوں ایک حسینی کی ہے لکھ حسینی موجود ہوں اج مولبیاں دیاں ایک سپاہی نک کے سترا خراب ہو جاندیاں نے کیا حسین کا سبق یہ ہوئی سی معلوم ہویا ہے جڑے دلے تیار ہوئے نے روم پیٹنگ تیار ہوئے نے ہیں کر کے ساڈا کلنڈر اقبال لاہور ہی بہت اٹھیا بچارا حسرت بھرے الفاظ نال پیا آخ د حسرت بھرے الفاظ نال آخ بھی نہیں گھر چار بھی گیس لو ت सालंधर इकबाल फरमा की कहात का दौर आ गया जिम्मे कहातम्स नहीं ली हूं कोई हुसैनी दिलेर लाल नहीं लभद ला सब गिदड़ चूहे रह गए जेड़े जान बचावी खादर حکومتوں انگریزوں سلوٹ مارن جوگے نے گل کر آکن جوگا بندے کوئی نہیں رہا ملان بڑے موٹے نے اوٹ اوٹ جی کد نے پر گلے کھوتیا تو بھی گئے گزرے نے کسے سپاہی دے اگے بول نہیں پا سکتے اقبال آس بے وہ ایڈی خشک سالی کیوں آ گئی ایڈا کات کیوں پہ گیا وے امت مسلمان سے جنہ دیا کتار محمد صداقت مفتی محمد فضل اللہ اللہ رسول نام دا نارا مارو نال بولو سبحان اللہ ویک کے بے غیرت بن کے کمپیوٹر وے روپیے وے گئے یا پولیس دا سوٹا وے گئے انہاں آخر ساری جائیداد بچے سڈا پیٹرول پمپ مدرسہ بچے دین جانا تے دالما دے اندر حسینی جذبے ہوں تو حسین آخیا مکا جاتوں جدی مصطفیٰ چلا دین اپنے ہتوں نہ جان دے سم سچی گل ہے سچ اٹھے کی سلطان سوئی حقیقی جڑا آشک سوئی حکی کی جڑا یار کتنا مشوق My name Oh, is alle allah sacha ishq ul fael ali da allah hai hai hai hadi ya ali sacha hai ya sacha ishq ul fael سردیو داری میں بنے دے کپڑے قدرت نہ سیل دی جان جڑا سواد دا ذکر کرنا اس رنگ چ کرنا کہ امت دا ہر بچہ شہید ہو آئے گا انگریزی چچو نہ بنے خون گرم کرو بولن دا پھر سوا دے کوئی تھلے اگ بالو کوئی ہانڈی پکے یہ دلے تھلے برف رکھی آتے نال ہوں برفان کانڈیاں پک دیا شبیر شاہ دا برا ہے فیدا شاہ وہ فدا شاہ اگلے دن میرے نال نٹے ہویا اتے برکت پورے لاہور رائبنڈ روڈ سے علاقہ نواب میں فر تقریر کی تھی اللہ تعالیٰ کے فضل میں جی رنگ اپنا تھی تو پتا پھر تو بندے جڑے اچھلن میں خطاب ہیٹر سی خطاب فریدر سی میں انہوں فدو شاہ آنا وہ او شاہ اتنی ہے بھائی یہ تکریر جڑیا نا ہونی چاہیے ساڈا تو ایلان ہے بابی سارے میں بھائی ماں حسین دے خون تے نے نہیں کہ میں یزید ایک ہو جا م تیرے وچ خون سجدہ رہا نہیں نہیں تے تو آندا کہ میری رسول کریم دے گستاق نال بنے میری صحبت دے گستاق نال بنے میری خدا وحدہ حولہ شریک تے توہین کرنا لے بیمان نال بنے یہ نہیں ہو سکدا میں تے کسے فاسق فاجر نال نہیں جوڑ سکدا میں کسے اور بیمان نال کی جوڑا لیکن ایک خون نہ خون نال لے سمن آلے کا آل چے نہیں اکثر سید اسے قسم خدا دی رسول دی آل نکل بیٹھے نے سنو اللہ تعالی دے قرآن نے صاف فرمایا بس سید اچھے کسی بلیک رہ تا تا کے نا جن پتھیری پکی تو فل د گیا کمینے بندے دی عزت کرو نا. او اُلٹا فائدہ اٹھا سیانے بندے دی عزت کرو نا شریف دی شریف ہمیشہ جھک ہے. او ہے یار میں مثال دینا اللہ تعالی جو صحابہ ہے کرام نو فرمایا جنگے بدر لڑن والے کہ تنوع بخش دیتا جو چاہتے جے کرو سبحان انہا. عزت جو دتی سو اگوں تے اگو عزت آلے دے قابل جو لینے تھے ساری زندگی کوئی کم نبی دی شریعت تو ہٹ کے کی تے ہی نہیں جی نہیںت دیتی ہے اصل بھی تے پھر عزت لائے کے وائیے نا آج اج او ہے کمینے اڑیا حضور پاک نے فرمایا میری شفاعت میری امت واسطے ہے سن گئے ہیں ات نبی دے خلاف نہ چلیے شفاعت تے کرے کرے گا نا سے اپنا زور وکھا لئیے لہذا دب کے کرو جو آندا ہے کھاؤ پیو نہ دیکھو شرابی جذب کیوں اگے جو بیٹھا ہوا ہے تیری شفاعت پکی معلوم ہوا اث کمینے حضور دسل شریف سڈے واسطے تو ادا اعلان نہیں آیا انا کرو جو چاہے جے کرو جو جی جے کرو میں بخش چک املی فرق نہیں آیا بد عملی دی انتہا ہو گئی فرمائی نظارو سید بن گئے سکولیے بنے نیچری لوگ دزت بنیا کمینا سر سی دانگوں پیس آ چک فٹ میں میرا خون پا مجھے جنوب کیتے کوفر ایمانو پارے سیا سانسی ترین ولی حالانکہ یہ تیرے اہل یہ نوح علیہ السلام آپ کی قوم واسطے اتریا نہیں گل وہ لیکن اتری انہوں واسطے نہیں جی انہوں واستے اتر دی تے پھر انہوں دے کول ہو <سحن> <سحن> <سحن> رب اپنی بے نیازی کا ایلان کیا نو کہ جے تسان کفر کیا میرے رسول دی آل آلت باہر ہو گئے جہا جی اعلان میں نو واسطے, کیتا سی ہی تو واسطے اتارنا پیا ہوں کئی سید گیلانی کوئی بخاری کافر نے مرتاد نے رسول کریم دے دے دین دے قاتل دشمن نے ہی سارا جگ جا کے سو جا سکے مثال اتنے لاہور میرا تھنڈ ریس میرا تھنڈ ریس ہو ہی گئی لاہوری ہو گئی نا میرا تھنڈ ریس یہ میرا تھن ویو ریس لو دنا دی ضلع لودرا بہاول پور جانتے ملتان بہاول پور وہ درمیان جگہ ضلع لودرا اٹھوں دی یہ باقاعدہ پھر اشتہار چھپے نے سکول ریس کرنگی ہیں سکولی ریس تے پتہ نہیں لاہور تی ہزار ہیں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 कच्छी हां वेखने मुंडा लगता है पर मुंडा नहीं मुंडीए वेखो गल पुत्र तेरी सही है आया ते रोन परासा ये थे तो रोने वाली पर असा इतने तक पहुंच गए साडे नक तुझ छुरी रखे तिहास ही आगे मुंडा है यह मुंडी है इधरों एक छाल पे मार उ खेल होने हैं لکھ کون کرا ہے جناب تمام اولمپیا ایسوسیشن لودرا بتاون سہارا ہیومن رائٹس آرگنازیشن جنوبی پنجاب کیڑی تاریخ نونی پچیس فروری دو فروری ست بروز اتوار صبح دس بجے میں تاں تے دسنا بھی اگر ایتھے بھی بیٹھا ہوئے مجاہد <تصفيق> باجی کھچ کے لان آ میں دسنا پیا بھی فلانے دن پہنچ جائے کی, کی لکھا ہے ایمان اتحاد نظم نگمنٹ پاکستان دی موہر لگی کھڑی مسٹر جناح کا خاص پیغام ایمان اتحاد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 نہ سکھ نہیں ہونا ہندو نہیں ہونا ہے کوئی یہ دوسرے نمبر پہ کنہ ہے جناب سید اصغر شاہ گیلانی جی گیلانی یعنی غوث پاک کی اولاد ہے ادب کرو مری سیا پیشاب پیو نام مراد این قوم ادب کیا ہوں جس کی نام مراد ہے بھائی ماں نے رسول سیدان میرے رسور سیدان گستاخ دا گستاخ بنیا کھڑے چشتی آنے نہ بنے مرتد بنے دائرہ اسلام تو خارج ہوئے بہن کچھ پوا کے نسا ون دے استتاح کرے تے پہلا پت پتا کٹ کے پتری کٹ کے آخے نسری کڑیے تے آ کے ایمان ہے تو نظم ہے تے دے تو اتحاد اس طرح دے کافر آزم میں کی یہاں کا نانا بھی لہنت پہ حسین بھی لہنت پا ہسر بھی لہنت پے ہر مل پے سید کافر نہیں ہو سکتا کافر سید نہیں ہو سکتا سمجھ آئی ہے کوئی نہ آئے میں ریا کرن میں تے کرنا قسم خدا دی جڑے سید ساتھ کافر مرتد سی گل تو سردو میں آنا جڑے جڑے کافر مرتد نہیں لیکن بغیرت نے اپنی پھر جی مائن تلوار اصلا انہیں شہیدا نو مار چڈا جہاں بغیرت بنتے ہیں میں رب پوچھے چشتی آئے کی کیتا تو سارے میں چک جاننا میرے سٹ میں وہ گوارا ہے لیکن رسول کریم دی آل دی عزت رول دی میرے کو ویکھی نہیں گے کی کراما مجبور اپڑی طبیعت تو مجبور ہاں میں تے عام مومن جڑے ہیں انہاں دیاں دھیاں بہنا واسطے ترسدا نہ پولیس ویناں نہ فوج ویناں جڑے مرضی کھلوتے ہوناں میں بول ہی پینا انہاں نوں بھاویں آگ لگ جاندی میں بول پینا وہاں اگ لگتی بجا ہے کیونکہ کسے پوچھا دلیا تو دلیا تو کسے پوچھا تھوڑی گسا بھی آتا ہے میری گلت وجہ کسے پوچھا دلیا تو کدی گا بھی آگے بڑا آ سمجھی کہ اتنا ٹھنڈے خون والے انہیں آخیا کدو آ کہ لگے جب غیر گل کرے نا سانگ لگ جی میری گل نہیں میری گل نہیں سمجھتا کسے پوچھا دلیا تو کدی گا بھی آلے انہوں آدھے نا جی اپنی عزت ویچتے ہیں بھائی تبھی گسا بھی آ کہن لگے بڑا آچھا قدم آتا ہے, ہے لگے جدو کوئی غیرت کی گل کرتا لگا اس لیے اسی یعنی اے نہ سمجھو غیرت والے دا خون بھی کھول دیکھ پر موقع محل دا فرق ہوتا ہے ا اپنی عزت لوٹی ویٹ پھر خون کھول دے بے،, بے غیرت دی عزت جدو لٹی پی ہوئی اس بچا والا آ جائے نا تے پھر بے گیرت تو سان کی سمجھ آئی سارے کول طاقت کوئی نہیں لیا منڈیا اصلا چشتی نو قسم خدا کر کے ادا میرے جنہ رکھتے بے گھر جنے سارے میرے گل پہ بندہ اگر دلہا نہ ہو بہنا سکل ادھر ادھر ہر پاسے کھلیاں نہ جی میں تھان دبا لوں جیاں بہنا پردے چوسن میری گل ہٹتی اندر تک پہنچنی ہے نا انہیں زندگی وہ تینوں لگ جائے کسمی ایماندار ہزما کے ویک لوگ مطلب مخالف ہوتے ہی نہیں نا تھی سور تر پو کسی نال بیٹھو کسی عوام بیٹھو کسی نال بیٹھو بیٹھ کے گلہ سنو میرا گلو چھیڑ دو تی سرا دن تو گھر دے روحے تے یا تمہیں اللہ تعالیٰ تھوڑی جی دی متے کی فٹی پڑھ لو جی اندر متے کی فٹی کے اتنے بغیرت نہ لکھے ہو تو بہت آ جائے میں ایک گل ہوں دسا شیر پڑھتا ہوں دسا میا شیر میا محمد بخش لیکن شرح نہیں سمجھائی شرح سمجھا کے توانو پرانا شیر تے ہے پرانا تو شرح ہے نمی شرح سن دیا چھت بڑی ہے آنی ہے تر فری فرمانا بے گئے ن لو سن دہو چنگا بے شرمی دو مرجے نالو ساد سرو د چا شروع شرح سنو بھائی فکیر اللہ دے آخیا کتے سنگ تو چن ہوں دے کیوں ہے کوئی تاکھی دا پال کے ویک چور ڈاک خدا نہ خاصتا اندھے گھر جاڑا رہے ان کھڑی ہوگی کھوتی چور اندھی کھوتی رسے نو ہاتھ لاوے جے کتا واٹ کھا کے نہ آئے تو مڑا ازما کرے کو یعنی کتا چار دن روٹی کھا کے غیرت تالا بنیا کھڑا ہے کہ گوارا نہیں ہوں میرے مالک دے میرے سائی دی کھوتی دے رسے نوں غیر بندہ ہاتھ لا کیوں لاوے یارو کتا راک غیر دا ہاتھ سائیں دی کوتی نہ لگن دے بے. تے بے غیرت بندہ اپنی دھی بہن نو دے ہاتھ لواوے تو خوش پہ ہوجنی فرمائی نے یار یارو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 ہندو نال نچے تے انگریز لٹے تے ہوتلاں تے لٹیچے تے جتے مردی نچے نچاوے کوئی سکولا میں تار تار ہوئے جو مردی ہوئے تو فوج دے تو ہاڈی پریس نو غصہ ہوں ہے <meledic> <meledic> <meledic> سچی بلے آجے <meledic> <meledic> میں <ماستم> گال کرنا میاں نہ ہوئے پولس آڑے ہو گہرہ طالب بنو ہوئے فوج آڑے ہو گہرہ طالب بنو ہوئے حکومت آڑے ہو دلے نہ بنو ہے شرم کرو اے دھی اے تو انو ٹکر فٹ دیرم کرو اس ٹکر کا کچھ مل لکھو تو مل رکھو کچھ تو شرم کرو اے نا دی دی دے کم ادم پہ بلکہ سنو ایک ملا کوئی ادھر دیپال پوری دی منڈی احمد آباد اتوار ملا ان میرے خلاف دیتی ہے درخواست ڈی آئی جی ن بھی پولیسے نہ ججا نا یہ اندر کر دا کہ پتہ لگ جائے کہ پاکستان میں اسلام ہے میرے خلاف درخواست گئی پی اندر کرو تاکہ چشتی پتہ لگ جاوے کہ پاکستان میں مسلمان بھی ہیں اور اسلام بھی ہے نو مڑ یاد آئی وہ گل کہ دلیا کسے پوچھا تمجھ آتا ہے سارے رکھ کے آتے ہیں چشتی ٹوٹے ہی کر چیے کیوں پہ نے میں نہ مرا دو تھی چنگا کتاٹ کھانا کھانے اس میں مرنا چاہیے نا دیکھے تو انا بہتے مر جان پیک ر ملک میں ہے جمہوریت جمہوریت کہتے اکثریت کو لہذا بہتے دلے رہ جان ایک گیر گہرت ہو اس قوم کے اندر مر جائے جہا جا دلہ ہو لکھ پیا تھیوے سیوے لاک روپیہ برسے شالا او دے سر دارا جو جو جو جی شالا قسم خدا دی کر کے آنا گلانا تو س میں سویرے تائی بیٹھا رہا تو مکنی نا نہ اللہ تعالیٰ دے فلن لال تھی ویلے نہیں ویلے نہیں تو مصروف جے ویلا ہو جڑا سڑک تگتا ہے دفتر جاگتا بیٹھا ہے ہر ویلے مصروف ہے لیکن مصروف کفر اچھے بےغیرتی اتر اسلام دشمنی اچھے اپنی قوم دی دشمنی اچھے یہ آنتری کا ویلا ہے جا ویلا کل دا مردہ شالا اج مرے تکر چیٹھا وہ سور جاگن گے تو چکرے تگدہ بیٹھا تو مولا دے گھر فرق تو مر گیا تو میں اسے جی ہے جیونا جی گا سارے بندے ہی مر جان تو میں تینوں سنا رے تقوی نید نمبر تارے ہب کو صداقت مفتی محمد خزلام تو سمجھ آئی نہیں ہوں کبلا ہو ہو, ہو ہو ہو ایک گل کر لگا توجہ لال امام آلی مقام پیر ہونے ہیں میرا مذہب یہ کہ کسے دے ان چھڑو کسا اپنا چھڑو اللہ. کیوں جو ہون زمانہ ہون دے حالات امام حسین دے نہیں تیرے میرے نام میری گل توجہ سمجھا جی انہوں آن کا آن آن آن آن آن آن آن آن وقت لگ گیا دا وقت نہیںڑیے اسا اساں جس وقت چاہتا کی کرنے آتا کی ہوں میری گل توجہ لال سمجھا جی اگلی جیڑی کرن لگا اگر ویکھو تعلیم چل پرانی تھی جڑی میں ہوں کرن لگا لیکن حکومت دے منصوبے آن کے سرے آم ایلانیا آئی کی فرقیات تحاد کراؤ مذہب کراؤ دا کی مطلب ہے شیعہ مرزائی یعنی کلمی پڑھنے والے جڑے ہیں باوے وہ کوئی مرتا جیوی درضی کلمی پڑھ دے کل پڑ کے کرو مذہب آپ اپنا رکھ اتحاد کر لین آکھن ساڈا سارے کا مذہب ہوں ایکو مرزائی بھی روے بریلوی آخ یہ تو میں ایک ہاں پا پرا ہاں اتحاد بین المسلمین شبیر شاہ حافظ اتحاد بین المسلمین ضلع حافظ آباد کا سدر کی سدر یہ تو کم نڑ خراب ہو گیا آپ تو کدی دور جانا چلو پھر اتو ٹرو یہ مقصد کی ہے کہ حق سے بات گڈ مڈ ہو جن حق بنتا جی بریل بھی اندر آپ بھی توہین ہین کرتا جو مرضی کردہ سارے اس سلسلے دے اندر اس سلسلے دے اندر آ, حکومت نے عملی جڑا قدم اٹھایا پہلوں سی تعلیمی قدم میری لفظات غور ہوئے پہلوں سی سکول تعلیم لا لامت ہبی ہوں املی قدم جی سریاں دولت لے کے بھی جی سرآم دعوت نہیں تعلیم اگرچہ چبے الفاظ پرانی لگی نا تے عملی طور تے مسٹر جناح جا جنا کہ پرانا یہ آخر ہوں دا شیعہ سنی وہابی ہر کتر جی کو خیر باد ایک بن جاؤ تاں کر کے مسٹر جناح نہابی بھی پیو من بابا اے قوم شیعہ بھی بریلوی بھی پاکستان کھتری بھی سکھ بھی چوڑے بھی مرزائی بھی سپاہی سابا بھی شیے بھی کبھی تسان سوچیا یار یہاں کا پیو مشترکہ بن گیا کدی تل فرمایا کہ مشترکہ شیادہ کا جہا پیو ہے وہ سپاہی صاحب والے پیو کنے کدی اس منیا. گلتے جناب نے زہمت گوارا کی سوچنے ایک دجے دے مذہبی پیشواوا منن منع تیار سڈے پیر مہر شاہے شیر ربانی نو وہابی ولی منگ گے امام احمد رضا نو شیعہ ولی منن گئے مسٹر جنا ولاوکی کہی ہے کہ شیعہ شیا میرا دیو پیو تیری بہن میری ماں فاطمہ جنا شیعہ سیدہ کا صدیقہ کا پات ماں من واسے تیار نہیں اس فہر سارنٹی کیوں منتا ہے جہی ڈولہ کھ کے ہر جلسے آ کلوے सिखा बवे चूड़िया भी कछ बवे नंग्याल कली भाता कली मैदान इत शेरों डर का <laughs> मैं दसो ایک دوجے دے دوجے مدبی پیشواوا من تیار نہیں دے شڈیریا صحابہ سا کڈی نہیں بس صحابہ سا جڑے جن خون خرابا سیاح او وہ کافر جا لواز جنگوی تے آدم سارے سو کافر کافر کافر ک نے جو بیٹھے نے جیسے ہر شاید چیتوں بھول جاتی ہے اس لیے کافر کافر چیتہ ضرور نے کافر شیعہ کافر لٹرینا شیا جزدیک شیعہ کافر ہے وہ پیو مشترکہ کیونیا ہونا میں بھی سوال کرنا کہ تسا میں دسو مسٹر جناح کا مطلب کی سی دسو سی سنی سی وابی سی، مردائی سندو سی، سکھ سی، سڑی سی، سی، بڑا مگر تائی کا لال ان کا مذہب ثابت کر دے اپنی دور ہون دی خوشی میں اس دا مرید اس سے تیار ہوں جی <laughs> کیا بات ہے بھائی یہ نام سہیل صاحب اے? <Rapid> طالب صاحب طالب صاحب جہی تس گل کی گل بڑی پتے بھی کی جی اور ایک قرآن مجید کی گل میں قسم خدا دی کر کے آنا جہی نے آخر دگڑ دگڑ اگر قرآن اتنا ہوئے تو مڑا اللہ تعالیٰ نے منافق کے بارے دس مذہب زبان بہنا ذالک بین لا ہاؤ لائے ولا ہاؤ لائے اللہ فرماندہ جہے منافق ہیں نا یہ دگڑ دگڑ بڑی گل کی شیرا تا کر کے جی لا مذہب تو بابی آخیا سڈا بھی پیو ہی آخر پرا ہو تیرا تو سڈا نہیں لگتا مرنا ہی تو کھڑو تو سر ہونا کپ تیرا کھانا خراب ہو تو ساڈا نال کھڑے سن کتری انہیں دفے نہیں ہوں ٹھیکار نی تھی ہے سکھ کھڑے سن انہیں آخیا بھاوے کرپان کوئی نہیں وال سکھ ٹبڑی والے یہ والرتی چال جی ہے سائن مر گئے اصل پہ من بیٹھے سی گل چشتی ہے میں گزارش ہے کہ میں نمک حرام ضرور ہاں کیونکہ جہاں حرام نمک میرے اندر وڑ جائے نا تو میں ترف نہ اے نمک حرام اس طرح کے میں ضرور ہاں باقی حرام دے نمک تو تھی حلال سمجھ کے دی جاؤ میںرد گا کہ ان جی خدمت نا جہی ساری خدمت مسٹر جناح کر چی ہے سانو بن کے انگریزوں کے اگے سٹ آ خدمت ہمیشہ یاد رہا کہ انہیں ایک گل سی انہیں آخیا ایک ملک جمہوری ہوا قانون قانون عوام بنا دے گی. نو یہ سی. دا قانون عوام گی سی خواس بنا دا ہے, نہ کوئی ملا بنا وہ اللہ بنا بنیا نہیں, جاندا. او آئین نہیں. آئین ہی بنا خدا بنایا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 آپ جہنم نمبر بالن جا بنے ہوں سم لگی نہیں ہوں جی حکومت آنگریز کے قانون کیوں پابند ہے خدا رسول دی گل کیوں نہیں سن رہے پیو جواب دیا اقوام متحدہ کے پا بند رہا تے اقوام متحدہ دے پنجے کافر نے پانچ ریٹو پاوا نے وہ پنجے کافر نے کافران پا رہا جے تو کافران کے پا بند رہا جی تمہوں پیو آ گیا ہوں ان پیو میں منا میرا تے سکا پیو مینو آخے نا سکا پیو بناکٹی تو ہو گل سکا پیو مکھے کشتی تقوام متحدہ کی مننی ہے کہ میں سکے پہوں نے چٹا جواب دیاں گا کہ اب میں نے جمعہ ضرور ہے پر تو بنایا نہیں بناوانوالا ہو رہ میں تیری گل آل سکنا میں اقوام متحدہ دے منشور تے لانت پانا میں اللہ رسول دے حکم دے پا بند رہنا تو ساں درسو ہوئے میرا تے ضمیر آن ہے میں سکے نو یہ جواب دیاں تو ساں میں دی مننی کھڑے دی میں خان تکری میں کتاب دا قائد آزم و بیانات کتاب جلدی تیسری سفر نمبر دو سو تو میں حوالہ سنایا جنا آند تکریر علی گڑھ یونیورسٹی کتاب کردیا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 हाथ खड़ा करके आता मौल साहब सा प्यो जवाब है एडा डाला प्या नहीं हो सकता <laughs> मैं आखा मेरे मौला मलवंडे जेड़े हैं बरैलर ए सारे सू रल के आंदेने सााओ प्यो तनकरे برے بہت نے مسلم لیگ نے یہ کیا اور آدم نے یہ کہا جٹ بندہ تے خانا وہ چٹا جبا بنتا پھر میں آخیا مولاوا کی تیری بارگاہ میں صرف ایمان ہی چلنا ہے کتابیں نہیں چلنیا نہیں چلنیا دہے ویچر الگ دہڑے امام غزالی فرما نے ہر دہی ویس کے بھلی نہ بکرے دی بھی لگی خواہان ایم ویخنا کیا مت والے دے کئی دہی والے جہنم جان گے کئی ایمان والے جنت گے قسم <تصح> خدا دی پہلی شای ایمان ہے بعد اچھ داری ہے ہی بعد اچھ نماز ہے بعد اچھ روز ہے میں نے ایک ہے اللہ میں اکبال دی داری نہیں سی ایک مولی اکھر میں کہ مولی جی اون دی داری نہیں سی تیرا ایمان نہیں ہے مانوا دہی نوا دس کھیڑی شاہ میں ضلع ڈیرا گال کی خان پیا کر سنو میں ضلع ڈیز غازی خان پکڑا تقریر تو میں آخیا بھی مسٹر جنا حوالہ سنایا کتاب دا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 یہ انسانیت کے خلاف ایک جرم ہے کہ ہماری خواتین گھروں کی چار دیواری میں ہاتھ کھڑا کر کے اس پیو جواب ہے ایڈا گلا پی سڈا نہیں ہو سکتا میں آخا میرے مولا ملوڈے جڑے ہیں رو، تے دو گندی، تے سارے سور رل کے تے آن اے پیو ہے بڑے پہ نے مجرم لیگ نے یہ کیا اور قائد آدم نے یہ کہا اور جناب والا یہ کہا <تصفح> جٹ بندہ بلوچ تے ڈیرا غازی خان کے پہاڑا پتھر والا وہ چا جاب آخیا مولا بارگاہ چلنا ہے کتابیں نہیں چلنیا نہیں چلنیا دہڑے نہیں چلنے دہرے امام غزالی فرما نے ہر داری ویس کے بھلی نہ بکرے کی لگی کھڑی گئی ایسا ایمان ویخ کیا مت والے کئی ایمان والے جنت جان گے کسم خدا دی پہلی شاع بچ داڑی آئی بعد چ نماز بعد چ روز ہے میں نے اکا دے اللہ مکبال دی دہڑی نہیں سی کمولی آخمولی جی دی دہڑی نہیں سی تیرا ایمان نہیں ہے دہڑی دس میں اور گل کرنا وہ تو سمجھ لی نا کہ دو کم کر کے سانگریزے بن کے سٹ گیا اج تکے ملک چو انگریز جتوں آئے بندہ چوک کے لے لے تو ہوں انگریزوں آ تو ہندوستان چ بندہ چوک کے بکھاؤ جاؤ تو امریکہ برطانیہ جا کے ہندوستان چو چو چوک دنے؟ بندہ ہندوستان چک سکتے ہیں امریکہ آ بندہ چکن دو سانو دہشت گرد انڈیا دی نا کہ ملک کی حکومت خبردار کیا ہمارا ملکی معاملہ ہے ضرورت نہ کرنا آدھے پورا ساڑھے پچھے پیچھے لگے آو پچھے پیچھے آ جاؤ آؤ پیچھا ہے گل پہ کرنا یار امریکہ برطانیہ آخیا سا ڈاکٹر ابدل کبیر خان سائنس دان بڑا جو فائٹم بنایا ہے امریکہ برطانیہ آخر دے سانو کوٹ کے دونوں کدی آ ڈاکٹر اپنی چلینی پی تین جی میں آسان پوس والے فوج والے حکومت والے جب برتی تو میڈیکل جا کراندے ہوئے ننگا ہو کے, کے پیچھے بیٹری مرا کے سر ہوں حفاظت نہیں کرنی انتری بارڈر کھلا پیا تو حفاظت کرے گا ایماندار درسو بھائی جی ہوجاہد عجیب قسمت سدکے تھوڑی تعلیم سے سدکے تھوڑی تربیت سے سدکے تاری حکومت سدکے میں کن کننا رہوں گا اتے بلے بلے بلے بلے خیر گل سمجھ آ گئی کتنا آئی اچھا اور قسم خدا کی نا ہندوستان دے مدر سے چل رہے ہیں مسلمان اور پڑھاؤ پڑھاؤ ٹھیک ہے اریس پڑھاؤ ٹھیک ہے مولا پھر کتاب چھاپ کے حضرت صاحب تھوڑا جا پڑیا جی اٹتالیس سب سے کن لکھا ہے کچھ ہی میں عورتوں کی شرکت کے یہ کون سی زندگی ہے نا اے میرا سنویسمی زندگی کے ہر شعبے میں عورتوں کی شرکت کی حوصلہ یہ تنظیم المدارس اہل ستھ پاکستان والوں کا سبق ہاں جی دو گندی تے بڑا لر دو کٹھے ہو کے آدھے سبق بہ بنا دکھے قومی زندگی ہے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 خدا دی قطار لگی ہاں سلف چکی کڑی ساریا تی ہزار ایک بھی نہیں تی ہزار جناب اچھا ہوں جی سن بریلوی وہ پتا کی پکھ بریلویے یار رسول اللہ کا نارا مار دی جائے تاکہ پتا لگ جائے سننی دوا دی پتا کی پہ آخر شیے د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 मतलब बचाव तू थे फिर उधरों फिर मुला पिछों खद आवाम कौम हकूमत वाले कि इधरों ये जे मुठावन ہر شوبے میں ہاری مسکین مسکین زور تیرے مگری میں کل بابے فرید دی دربار تے چادر چڑھا تھا سبق نہ ہوئے تو ہے بریلیاں اے کی کی لکھا گا جام کتنے جام روڈ کا پمپ کے سجے کبے سہ نگر سی نگر آن گے سارے کتاب حکومت ایک کام کرتی ہے تو ملا کھافی دن ہونا مفتی کی نے بچھڑ خانے دے ڈاکٹر نے <تصفح> بچڑ خانے دے ڈاکٹر جانتے انہوں کول جب جانور سب کے آتے ہیں نا وہ صرف اے رنگ نے تو موٹا تگڑا ہے اے نہیں دے کہ چھری فیری تھی کہ نہیں یہودی یہودیاں حکومت نا اے جی شہ دیں یہ کفر یا ایمان ہے ہلال یا حرام ہے کٹھا بولے کافر دی ہر گل تے مہر لانے والا او پچھڑ خانے دا ڈاکٹر تے ہو سکدا ہے مفتی تے عالم نہیں ہو سکدا مفتی عالم ہوندا ہے جیڑا صرف نبی دی شریعت دی گل تے مہر لاوے ہو کسی تے نہ لاوے اساں تے سن دے آئیں سبحان اللہ میری جان جاندی ہے تے ٹر جا مگر شریعت رسولت رسول وچ ماسا فرق نہ آوے میں کہ نہیں سجنا ہوں کی بیٹھے مسٹر جناح جو سبق دے گیا تو ہوں کی بیٹھے اتحاد سنوا تھا اخبار لاہور جمع تل مبارک انی جنوری دو ہزار سات میری گل نو گل کر بالکل نہیں نواں دکھا دوں گا دا پچھاڑی جہاں نام میں رکھا شر مدارف کون ہے یہ کتوں کا ہے تھے لکھا میرے گھر تھے لکھا کچھ مسجد, مرکو مرکو خطیب مسجد دربار, جان دےو نا. دربار دا مسجد دا خطیب جان دماز پیچھوں پڑی کھڑے سو چلو ایتھے مرتے جی نماز کا ساتھ دے جی پڑھ کے پیچھے صرف مر لو ہال فتو نہیں مر کے جاؤں رب نیا ری اچھا نیاز حسین نقوی شیا خبی غیر مکلک میں شفیق مدنی بندی او کون بیٹھا جرنل ریاؤ ہک مرد مومن مرد حق نری بک بک بک जिन्ना तुन्नी जिना आई तूनी थो मूह था मूह था किला चढ़ा के मरदे मोहमिन मरदे हक के जावा तेरे मर्दा तू ये हकूमत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 اتحاد بینل المسلمین کمیٹی بنائیں گے ٹھیک ہے اچھا ہوں بھابیا دیا کتاباں ضبط ہوا امام محمد رضا فتوا حال اور سنو اگے سنوے سنو قرآن حدیث گیا کرو سبھی لکھا گھر حکومت نے کچھ ہی بولو حکومت نے ایسا بہت سا مباد مارکیٹوں سے اٹھایا ہے हुँ. جو پھر کوریت کو پھیلانے والے کا سبب بن رہا تھا ہم نے یہ مسلمان فرک کے خلاف جاری ہونے والا لٹریچر اٹھایا بلکہ دوسرے مذاہب کے بارے میں لکھے گئے لٹریچر کو بھی قبضے میں لے لیا وزیر بیان دیتا ہے ملان سارے کٹھا کر کے آی یہ نہیں کہ اسان دے درمیان جڑا اختلاف پاؤن والا ہے لٹریچر اٹھایا ہے بلکہ مغبہ اختلاف اسلام کا اختلاف یہودی مذہب ہے یا نہیں ہندو مذہب سکھان مطلب مجوسیا تحتام کا اختلاف جاجے مذہب ہے یہ جتھے جی نظر آئے گا اصل وہ لٹریچر بھی چپ لینا ہوں ایمان دسو باطل فرکے کافر مذہب یہاں ساروں کے خلاف سب تو وی بولن والی کتاب کچھ اچھی بولو ہوا کہ کتاب ہے مل کے بچے سارے بیٹھے میری حکومت شامل ہوا گے کہ آپ فنی مگر فنی مطلب بچا ہے چشتی حکومت حکومت نہ بچے کی کرتا ہے قرآن جہدیاں دے خلاف نے عیسائی مذہب کے خلاف نے مجوسی مذہب کے خلاف نے شرک کے خلاف نے کفر خلاف نے یہ ملیں لکھ کے دتی بیٹھیں حکومت سکول والی لانتی کافر آزم یہ سارے مسٹر پیو تو لے کے لکھی بیٹھے یہ سارا بدلو قرآن بدلو حدیث بدلو فا بدلو میں اگلا دن کتاب سے سہیوال خطاب سے گیا وا ہاں. اتے سہیوال شہر درد جگہ جگہ تے بینر لکھے سنجو گل تو حکومت کی طرف بینروں کے اتنے انوان لکھا سا موضوع لکھا سی عقید کل پاکستان عقید کی سانج تے کل پاکستان کا محفل کون نے کرا والی حکومت رائے حسن نواز اتوں لانتی ترین جڑا ہے میرا مطلب وہ ہے اتوں ناظم نام مزلا جہا مہمان خصوصی ہے سید صفوان اللہ وفاق کی وزیر ہاؤسنگ و تاب سید سد بھی نہیں کرنی اچھا شو کے کھانا غیر مکلدہ اٹھے ہے ان کو شاہ بخاری اینو آدھے نے ولی ابن ولی پورے ملک چی والے بڑے بڑے مدر جامع تل البدر الاسلامی اسلامی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 اے جام رسولییا شراری لاہور پڑھتا رہا ہے میرے پڑھاو تو پہلوں یہ سولہ پاس کی تھی ہیں. ایم اے ای پاس ہے. جی انگریزی نہیں اگریزی ملیں ایو چوڑیا کا چوڑیا کا ڈاکٹر مائیکل عیسائی اچھا تے بریلویاں کا ایک ہوئی ہے پیر ابراہیم سیالوی اللہ یہ پتہ نہیں کہڑے سیال تو موہر لوائی ہونی ہے جو سا پیر سیال سے آخر سی جو مولا میں کسے انگریز دا منہ نہ ویکاں یہ منو لگتا ہے اس ہیر سیال تو موہر لوائی ہونی रंगे होंगे ना हिंदुआ दाइला जे दयाल नाइला जे दयाल ए हम सारे कट्ठे होके चूड़े भी हिंदू भी شیلر بھی سارے ہو کے لئے ہندو سیوں کچھ پاکستانی نہیں تھی اپنی حکومت کے خلاف اپنی تعلیم کے خلاف ہاں मैं खिलाफ परचा कटाना उसकी खैर नहीं बंदे क्यों उठो जी उठो बंदे कि सवेरे परचा दे कटोगी अदर साहब तुस गवाही देनी ना नहीं सची गल तुशा गोही देनी है क्या वेखो बगावट की बैठे नेकूमत खिलाफ क्या वेख लो क्यों बड़ी بھابیاں ش مرلویا ہندو سکھانا مجوسیا چوڑیاں کا ہو پڑھا سکول ہوگا کدوں کا تو نہیں منیا ہوں دسو یہ سارے اقیدے کی سانج کرنے کافر نے یا مسلمان نے لا مذہب ہوئے او دگڑ دگڑ ہو گئے کہ نہ ہوئے دگڑ دگڑ نہیں ہوتا مسلمان نہیں ہوں منافک شکر پڑھ شکر پڑھ پڑ تین انجا اللہ تعالیٰ پیغام سنا چھڈیا آئے جیسے دگڑ دگڑ نہیں نا چیز دودہ دودھ سے پانی دا پانی دا کر دائی تو دو دودھ پشاپ دی ملاوٹ ماسا نہیں پیا ہوندین دا تے تیرے سامنے پورے نکھیڑے کار چھدے ہیں کہ ہوں تو سننی شب شاہ ورگے نہیں سمجھ نہیں یہاں مگر سیا پیچھے نماز نہ پڑی مگر نماز نہ پڑی آخر سمجھاو گا جی سکول کا بھی دشمن یہودیت کا بھی قاتل تین سارے سرکیا سمجھے گمراہ پی مال کافرا دال اتحاد نو سمجھے کفرو وہ سمجھی مسلمان پیچھے نماز پڑھی نماز ان شاء اللہ قبول ہو گئی سنی پہچان کوئی بنا پھر یا رسول اللہ کوئی بنا پھر دی دے یا رسول اللہ شیے بھی آخ دوں کوئی بھی نہیں سجنا یارسول اللہ سنی دی پہچان نہیں کر لی سنی کی پہچان جڑا جا دے ولیاں والا کی رکھتا ہوئے مدرسے والوں بال دیں جی مدرسے والوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی بال کتنے دا جائے انہاں دا خدا خانہ خراب کرے اکو آمین میرے نال مناظرہ کرن آئے اشو سیال سالت بنیا تو مناظر کوئی سنی بیٹھے ہو تو کوئی سن لوگ جنہیں نہیں سنیا نہیں مناظرہ نہیں ہوا بھائی منازرہ نہیں ہویا گل سنو مناظرہ نہیں ہویا فون تو بغیر تین کیسٹاں بن گئی ہیں دو کیسٹاں بن گئی ہیں تین گھنٹے دیا منازرا نہیں ہویا نہیں میںنا میں کرنا مناظرہ نہیں ہوا دو کیسٹ صرف بن گئی پتہ نہیں آواز مناظرہ نہیں ہوا گل سو میں کیسٹا پھیلانا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 ایمان پیار کیتے ہیں، اسلام دشمن قوم دد، قاتل بھوکے بال پیار ایتھے تک پہنچ گیا ہو میرے کہ ہون تھڈو قرآن بدل لے کر میں سارے رل کے تے حکومت رل کے مدرسے والے سکول والے رل کے ٹھیک ہے نو ایک حق باطل ایک تے قرانوں بدل تو کٹھے ہو گئے ہیں لیکن میں اتنا تم ضرور دسا کہ اے ظالم اے نہیں جانتے جس شریعت دین نو بدلن واسطے اصل اتحاد کرنے پہ نا انگریز نال نا لانتی یہ پتا نہیں کہ اس شریعت قرآن کے اتنے پارا کتا ہے मैं ना करो ये सारे रल के करो मुलासा तर रो छेती करो ताकि अस भी डेरे उजरते छेती वेखिए तो सूती हो पता कोई नहीं देते पैर किए اِنَّا نحن الذکر اِنَّا نحن <تصفيق> او خبردار پلے کئے یہ سہی سمجھا وہاں کنجر دا پتر ہاں جی یہ تو راتن جیل وگو یہ تو رات ان نہیں اللہ کا دا کور سالو سب کے جس کی حفاظت شما کیا بجھے جس روشن خدا کرے فانو سے کے جس کی حفاظت ہوا کرے فانو سے کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ سما کیا بجھے جسے روشن خدا کرے میں نسل سن کے پتا اس دیچھا یہ ہمیشہ ہی بلدا رہا تو بجا کے ویخو سوچو آسلمان انہیں دیواری تے آئی کھڑی تال چھتی کر لے کسم خدا بھی کر کے آنا انہ کی واری تو آئی کھڑی ہے پر تچا لے اپنے آپ تچا ل دعا کرو سب کا مدینہ یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ عیسائی اسلام نوز اللہ عیسائیوں کا عقیدہ اور خدا کر دونوں مسلمانوں کو مل کر مارنے کے لیے تیار ہوں ہیں متحد ہیں کیا مسلمان متحد نہیں ہو سکتا مسلمانوں کو متحد کریں کوفر کی مشین کو ذرا جام کریں اگر وہ متحد نے تو آ کے تصا متحد ہے پہلی گل یہ لفظ ہے نا کہ آپ مسلمانوں کو متحد کریں یہ لفظ بڑا عجیب ہے جی جد اج مسلمانوں نتحد کر گے نا سنوے جدوں مسلمانوں متحد جدو تسے ایویں کرنا ہے نا سارے عقید آیا آخو ٹھیک ہے خود مسلمان ناساں کافران تو ملک جناب ایسے دی بنیاد سے قائم ہویا ہے تو فوج بھی یہ تعلیم یہ تو ہالے تک انگریزوں تو جتیاں کھا رہا جے کہ نہیں بولو میں پوچھنا تاری فوج کے اندر شیا بھی ای مردائی بابی بریلی تاری فوج کیوں جتیاں کاندھی متحدہ کھلے کیوں کھانے اللہ تعالی دی مدد کیوں نہیں فوج کی فوجی دی مدد کیوں نہیں چلو ان کر لے جنہیں مینو یہ چٹ لکھی ہے نا میں اندر پیو نالا چنگیاں ٹکا کے کھانا گا تو پھر وہ میرے کرے میں گالا بھی کھی رکھا اور اتحاد بھی کی رکھے کتھے گئے چ ل لکھن والا کتنے اٹھے چیٹ لکھن والا کدھر ہے میںکبر نام پاک کھے اندر تک اندر پیو نو گا کھانا آئے نال تی ہو سکتا ان آکی مولی مہم کہ چشتی آدھا سی تیرہ پیو ابلیس ہے میں آدھا رہا تو میرے تیرے تعداد کری تاکہ کافل رل کے لڑا گے ٹھیک ہے اگر فرض کرو اے چلی ہے اگر انہیں نہیں ڈلی تو واسطے گل نہیں جنہیں ڈلی ہے میں آنا جہا آخ نبی عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا خیال نماز چاہے نماز ٹوتے جانور کسے کا آئے تو نماز نہیں ٹوٹتی تحاد میں اتحاد کری آپ ایک ہو کے رواں جی سننی ہے تو نہیں لکھی ہونا اچھا پھر پھر نہیں لکھی آپ چھو چڑھایا اگر اگر انہیں کسی نے سوال گل سنو اگر انہیں کسے دا سوال بھیجا تو پھر سوال اٹھے گا کیا اس سوال دا جواب ان سی آر میں جواب دیا پھر میں گل اس بندے دے بارے جن چی دے تو لکھوا کے گا گلی आ, خدا دا نا جے اچھا یار میں ایک گل کرنا ایک اور کرنے لگا توجہ ہے یہ دسو اسمبلی کے اندر تو ادھا ملک ہے جمہوری جمہوریت ہوں گا اختلاف یہ دسو بھائی تے ملک چ کنیا پارٹیاں نے سیاسی ساریاں دا اختلاف آپس ہے کہ نہیں پیپل پارٹی مجرم لیگ مخالف ایو ایک دوئے دے بندے بھی رہے رہ جمہوریت ہوتا ہی اختلاف ہے ایک حکومت کرنے والی ایک ہزب اختلاف ہزب اقتدار ہزب اختلاف آپس میں ملک تو ہو جمہوری کر سوک تو ود پارٹی پارٹیاں ایک دجے دے ووٹاں سے قتل غارت کارت کرمبلی بہ کے لٹر لار کرسیاں چک چک مارن ادھر جہے دنیاوی اختلاف شیتانی ہیں یہ کائم رہ جمہوریت جہاں دلی اختلاف رحمان بنا سبق سان اختلاف اسلام میں مکان ہے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 ایک کتی ح حکومت ساروں سے پابی لا ہے کہ گل نہ کرو کسے کسی خلاف تے جھو پابندی نہیں لا سکی پہلا فرقہ اسلام پیدا ہوا خارجیا خارجی. مولا علی دا دور سی مولا علی سرکار نے صحابہ کرام نو بھیجیا تے کرایا مناظرہ تے باہر حضرت عبداللہ اللہ عباس نے کیتا جھوٹا ثابت جب جھوٹے ثابت ہو گئے جڑے نہ آئے مولا علی نے فرمایا چکو تلوار مارو تیری حکومت اچھا میں لکھنے والا اتنے بیٹھا ہوں میں انہوں چھرا فردا کو میں انہوں وڈ کے خنزیر دس اگر حکومت کا مذہب مقصد کہ فرقے متحد ہون, تو مسلمان ہون تو اتحاد ہو مسلمان متحد ہوتحاد ہوئے تو کافیا جنگ کرچنا کتیا حکومت یہ کیوں آخی خری کہ ملکوں اتحاد کرو عیسائی اتحاد کریے ہندو کریے سکھانے تو پھر کافر بن جائیے سکھ بنو سکھانتہ یا گل کرو تسان جب آکو گے سکھ بھی ٹھیک نے یہودی بھی اتحاد پھر ہونا نا تو یہودی کافر ہے غلط ہے اتحاد ہو سکتا ہے بولو اتحاد ہر مذہب والا پہلو اپنا مذہب منوا یہ نہیں ہو سکتا کہ مذہب دکر آئے تو آخر آ جا میرے برا سکھ تتحاد کرے گا تینوں آخنا پینا سکھ سہی ہیں ہندو تعداد کرے گا تینوں آخنا پینا ہندو صحیح نے چوڑے تو اتحاد کرنا چوڑے سہی نے جب سارے سی ہو گئے تو ہوں رب تین کی آخنا انہیں آخنا اور سارے جی سہی نے نہ سہی نہیں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 ہاں ٹھیک بس ٹھیک لجنا تل اپنے استاد رڑا پورے ملک کے ملا رلا یہ ٹھیک ہے باقی رہا مسئلہ ہے میں کافر جی میں نو سکول حکومت اگریز میں صرف شیشا وغان ہوں ایک گل کرنا ایک دسو ایک بندہ کسی دے منہ توا پھیرتا دجا شیشا چک آ اٹھ دول ہے ایک بندہ گوبر چوکے گوبر کسی کے منہ ملتا ہے دجا شیشا وکھا ویخ کی بنیا پیا جا دول ہے ایمان نال دسو جرم دار کیڑا نہ شیشے والا میں تیار کرتا سی گل شیشے وکھاؤ مجرم ہے جی شیشے وکھاؤ والا جرمدار نہیں نا چتی صرف شیشا میں بئیمان بن کی کافر بننے دعوت نہیں دیکھ میں ہمیشہ خلاف بولنا اگر میں کافر بناون والا ہوں نا تو جی میں سکول سارے کافر خوش نے میرے سے بھی خوش ہوں گا تو تافر بڑھائی لے لے لے وہ چک کے دعا دیننے شالا دا مرد اچ مرے سمجھ لو میں سرکار دمرتی اضافہ کرنا قسم خدا بھی کر کے آنا تین دن پہلے کا واقعہ بکریر کی بھوی واقعی میاں صاحب فرما نے لگدی گئی چنگی کوئی بے دی یاری لگدی نالوں ٹوٹ گئی چنگی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 لیا فرما نے بہتیاں خوشیاں دکھ برابر تو خوشیاں نہ جانی بہتیاں خوشیاں دکھ برابر تو خوشیاں نہ جانی سکھ رخ محمد جب پانی تانی تو سکھ جانے اوتے رخ محمد جتے با فرما دے نے اس دنیا لوکاں کولوں منگ پنا فکیر اس دنیا کولو کو منگ پلا فقی سچے دل کوڈی پھوٹھ دل ہی سچے دا مل کو ڈی ج فرمند نے نارو فرمند نے نارو اکیوں ڈکلا ਕੀ کی ਜੇ دیا دکھ بندے دے, مک دے ناہی مکد جے مویا دکھ بندے مکد نئی ای مکد جے مویا پیا فرمے نے کالے وال مسافر ہوئے بگیا پا پایا کالے وال مسافر ہوئے بگیاں پھیرا پایا چھیتی کرے محمد بخشا ہن موت سنے کریں محمد بخشا ہن بہت سنیں فرمند نے گئی جوانی آیا بڑے پا جاگ پی سب پیڑا گئی جوانی آیا پیاں سب پیڑ کس کم ہون محمد ہریڑا کس کم